الحمد للہ ہو و احل والصلاة والسلام على عباده ہلوی نصطف ہُسکن سیدیا ولا آل ہی وسا بھل وعدهم نوہ اما بعض فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولا كرسول الله وخاتم النبيين ا من ذک اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبي الكريم لامین ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبي یا ایها الذين امنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما لو شکون الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ ساؤنڈ بنا دے جل صحیح ساؤنڈ سلاد و سلام عل قیا سیدی خاتم النبیین انا عالق و صحاب قیا مکین قلو المؤمنین السلام اللہ و رحمۃ اللہ اللہ مج کریم سسکار اور صوفیہ قادریہ دا سسکار داران سادت بلا مختصر وقت جیسی مسئلے لطف سے گفتگو کرانگا وہ ہے واسطہ واسطر واسطہ ازما بھی کہہ سکتے واسطہ کبرا بھی یعنی کیا مطلب سارے اگرچہ تمج گئے ہو کہ کون سب وسیلیاں تو وڈا وسیلہ سارے واسطے تو وڈا واسطہ تہن پہنچ جائے لیکن اقلی طریقے واسطہ اور وسیلہ منت کالے درا تھوڑی شرح کر دے اس لیے وہ پہلو کر کے میں چلنا کوئی صفت کوئی کمال کوئی شو جد کسی واسطے دوسرے تک پہنچ دی تو درمیان جہاں ہوں واسطہ واستا ایک شاید دوسری تک پہنچی کسی درمیان ہو نہ تو درمیان آخری منطق والے کسما بنادے کنیا قسم بنادے فلسفے منتقال مسئلہ اور لیکن ان شاء اللہ سوکھا مثال بند بھی سمجھتے رہنے گی پہلی قسم بناد واسطے اسدر اس ایک مہور لفظ میں بولاں گا واسطے دی واسطہ. زو واسطہ واسطے والی شے کی مطلب کہ جس تک واسطے دے ذریعے چیز پہنچنی ہے جے دے تک پہنچنی واسطے والی ہوگی روح واسطہ ہوگی جے دے وسیلے نال واسطہ ہوگا کہ نہیں واسطہ فلوروز ایک شے دوسرے تک پہنچ ہے نا تو وہ اصلی اور حقیق حقیقت نہیں پہنچتی حقیقت واسطے تک جڑی ہے وہ مجاجن ہوں پہلی نراط دو مثال نال مسلا سمجھ آنا بیٹھے تس تصور کرو بیا اسلے گی گیس چل رہی چل رہی ہوں گی چل رہی پی بھی یہ بھی کہل رہے ہیں چلے ہوئے پہنچ جاگے وہ چلنا جہا گی واسطے بھی سابت تے او چلنا جہرا جہٹے نے بھی ثابت کر ہیں ابھی چل ہیں بندہ چل ہیں چلے ہوئے پہنچ جانا ہوں تھی خود سمجھدار ہو اصل چلنا گڈی دی صفت ہے سواریاں دی نہیں سواریاں بالکل کونی پیاں دی کسے طرح بھی چلنا اونا واسطے انہوں دی رات واستے بغیر اس واسطے دے ثابت نہیں ہو سکتا تھے سواریاں بیٹھیا نے گڈی چل رہی او ہے چلنا سواریاں واسطے جہاں ثابت ہو رہا بھی بندے چلے ہوئے یہ سواری دے واسطے چلنا اے اصل اصل اچھو دے واسطے حقیقتاً او دے واسطے بزات او دے واسطے او دے واسطے نار جیڑے او در ثابت ہو رہا ہے چلنا سواریاں واسطے او مجازن ہے بالعرض ہے ذاتی نہیں ہوتا اسی یہ کہہ سکنے ہیں کہ بندہ نہیں چل رہے ہیں گدی چل رہے ہیں یہ کہہ سکنے ہیں اتھے کہنا درست ہے چلنے والی صفت پاہ میں اسی کہنے ہیں کہنے ابھی چال رہے بندے چل رہے ہیں چلے آ رہے ہیں چلے ہوئے ہیں پہنچ جا چلنا پاوے انستے کہہ رہے ہیں لیکن یہ چلنا اصل حقیقت کی ماں نر دسو سمجھ آئی گل کہ نہیں ہے وہ تو بیٹھے چلتے نہیں رہے لیکن کہہ رہے ہیں وہ چلتے نے چلے ہوئے نے تو چلنا چلنا یہ ایک چیز ایک صفت حقیقت اصل اور ذاتی طور پر ہے سواریاں عارضی ہے ذاتی نہیں ان لاحق ہو رہا ہے لیکن یہ مزاق حقیقت نہیں تا کر کے اتے اصا کہہ سکنے نفی کر سکنے کمیا سواری نہیں چل رہی گیل رہی ہے جیسا ہوگا نا واستے واسطہ سفت حقیقت حقیقت ہونی واسطے حقیقت نہیں ہونی اصلی نہیں ہو کے اتنے نفی دروست ہونی ہے یہ واسطے کی ایک قسم ہے ٹھیک یہ بڑی موٹی نشانی یہ ہوئی ہے کہ نفی دروست ہونی اگلے تو, اگلے تو. اگلے تو. اگلے یعنی اہ سکاں گے سواریاں بے. نہیں چل رہی ہیں یہ بالکل کہنا درست جتھے جب دی نفی درست نہ ہوئے وہ واسطہ فل حروج نہیں سکتا دوسرا واسطہ میرے حال کو واسطہ پھر سبوت غیر جائے جائے جائے محض جائے جائے جائے جائے جائے سفیر تو واسطہ پھر ثبوت سفیر ماض یہ دو اگلیاں قسم ہیں میرے ہاتھ چیک میرے ہاتھ موبائل موبائل ہل رہا کہ نہیں ہل رہا ہل رہا یعنی جیڑی حرکت میرا ہتھ کر درکت تدر محسوس ہوندی نظر آ رہی ہے گڈی سواری کام نہیں سواری بیٹھیے تہن کسے طرح نظر نہیں آتی لے کے نہیں آ رہے سمجھ نہیں آئی غیر سفیر مہاد یا کیا مطلب ایس موبائل نو جڑی حرکت مل رہی اے حرکت ایک چیز ایک صفت اس نو نلدی پی میرے ہاتھ دے واسطے نا میرا ہر بالکل حرکت پہ کردہ اگلا بھی حقیقت حرکت پہ درکت لیکن فرق اتنا میرے ہاتھ دی حرکت ذاتی اگلے نو اتائی یہ اتا کر رہے فرق ہو گیا اتر سواریاں واسطے والیاں سن زی واسطہ سن زی واسطے دی حرکت نہیں صفت نہیں ثابت ہو رہی چلنا اتنے ثابت نہیں ہو رہا چلنا صرف سواری اتر حرکت جیڑی ہے ہلنا ات چلنا اتنا ہلنا دونوں ہے کہ نہیں دس رہے گا نہیں اتحاد لیکن فرق یہ آیا کہ ہاتھ دی رات یہ حرکت اور موبائل نتا ہو رہی ہے ہاتھ داستے ٹھیک ہو گیا یہ واسطہ پھر سبوت گیر سفیر مار ہو گیا دیکھو گیا واسطہ پھر سبو سفیر ماز برش نال رنگ کر رہے ہو رنگ ساز کپڑے رنگ للاری وہ کپڑا رنگ ہے لیا ہوں واسطے کپڑا پہ ہے او پیرنگ واسطے لیکن ایچ خود نہیں پیا رنگین مطلب یہ کہ وہ رنگ آی سفت جیڑی وہ صرف اور صرف زی واسطے واسطے ہے واسطے بالکل ہی نہیں واسطے नहीं पिया रंगीन दीक हो गया ए पहले द उल्ट हो गया उ रंगिया खड़ा थी वो वास्ता गल रही थी एवं इथे जी वास्ता जड़ा रंग खड़ा वास्ता नहीं گو تھوڑا فرق ہے کہ اتے چلنا بھی تباہ سابت ہو رہا اتے واسطے بھی تباہی نہیں نا بالکل نہ تباہ کسی طرح بھی نہیں واسطے دیا ہو گئیں تین قسم کی تین قسم آپ ہوں غور کرنا اللہ تباہ رکھو تو تو جو کمال اور جو فیض اور جو نعمت ہوں گی جو رحمت ہوں گی اس کمال اور فیض اور نعمت واسطہ پاک محمد سبحان اللہ دیكھنے ان تینوں واسطے واسطہ نے تمام انبیاء باقی تمام رسل تمام اولیاء تمام صاحب اصحب کمالات جتھے جتھے کوئی کمال دس بھرس کوبرا واسطہ کبرا واسطہ ازما ذات مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا اول نبی خلقا خال قن و میں تخلیق اور پیدائش میں سارے نبیوں سے پہلے ہوں اور بےقت اور رسالت آنے میں سب کے بعد تخلیق سب کو پہلا کیوں ہے تمام علماء ماں اس متفق ہوئے سوائے چند دے انہوں نے بھی اگلے آخر کہ اشتہاد غلطی لگ گئی باقی سب اس متفق ہوئے کہ آپ علیہ تو وہ تسلیم اولن پیدائش اللہ تعالی تا فرمائیے نور پاک دی روح مبارک دی کہ تمام امبیا نبوت دفیز جو پہنچنے جو کمالات پہنچنے نے انبیاء تو اولیاء تک اولیاء تو یہ ایس سب پہنچنے سن دے وسیلے تو لہذا تخلیق پہلا ہونا رکھا گیا نبی جی نا ہلکن پیدائش پہلو پیدا پہلو آیا آیا بعد سارے تو آخر سمجھ نہیں لگی اس اندر بھی اخراج اور حکمت راج بتھیرے نے تصلو گے ادرات بیٹھے جج جی اٹ تبکہ ماشاء ماشاءاللہ زیادہ بیٹھے ویک دے ہوا بی, بی تو پودے دی ابتدا ہوں اور بیتہ ہے بیج تو ہی شروع ہونا بیج ہی انتہا ہونی تو سارے فیض جڑے نے اللہ! اس نور مصطفی صلی اللہ وسلم تو سارے نبیان دے آخرت پھر جا کے اللہ تعالی نے سبحان اللہ! اس سے نو رکھے سمجھ نہیں آئی <سلس> <سلس> سمجھ آئی کہ نہیں آئے تو سجنا سب نبی آپ تو ہی فائدہ اچھا یہ ہوں ایک گل خالی میں اپنے گھر تک رکھا تو ہو سکتا ہے کوئی کہوا بلا دلیل اپنے منہ میں مو مٹ بنی جی جہاں واسطے دیا تر قسم بیان کیت تین مثال مدرسہ دو بند دے بانی مولوی کاسم نانوتوی صاحب نے تحریر ناس پہلا واستا بنایا انہیں آخیا سارے نبیا نو فائد پہنچد حقیقت اصل چلّہ تعالی اور سرکار تو اوگا جی سواریاں بیٹھیا گڈی تو لیا تو اے آخر وہ بلار دے بر رات ات مزا دے ادھر حقیقت لہذا ہر موجودہ ہر کمال ہر شان جو ملی حقیقت محمد پاک نو ملی اور ہزار تو ہی پھر فٹیاں سواوا پھر مثال دیتی کیا اس میں سورج اس دیا روشنی کن چمکا روشنی سواوا جیت پین ہر شہ چمک دیئے انہیں آخیا وہ چمک اصلی نہیں ہر دی شہر سورج دی اتے آن کے ٹکرائی ہے تو سورج دی چمک اتے ظاہر ہوئی ہے اپنی کسے کسی دی چمک ہتا کے چن بھی ستارے بھی پھر انہیں آخیا اصلی چمک کے دیے سورج دی انہیں کائنات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورج مانگوں نے لہذا آپ دے سارے کمالات ذاتی نے تے اگوں حضور عطا نہیں کرتے پے بےغروز آکھیا سنا اگلے سابت صرف ہوں زہر ہوں جی شیشے اکس ہندہ ہے یا سواری چلن چلن نال متصف پی ہوں چلن نال رنگین پئی تو وہ چلن رنگین چلدی گی پی وہ چل رہی نہیں پئی وہ جو بھی پی نے ذاتی نہیں بلکہ حقیقت جنی مجازن نے بل اغروز نے آپ لو و تسلیم تو این جا کے چمکا گاہر ہیں اصل خزانہ آپ نے میں اے نہیں کہ مینو ایلب لگتا اور بڑی لگ دی یہ ہو سکتا میں غلط ہوا کوئی میری سلاح کر دے لیکن می ات جہی گلتی وجہ تھے پہنچیاں نا وہ ہے کہ میں تہن پہلو دس گیا کہ اص نفی کر سکنے اس قسم چلی کہہ سکنے کہ سواری نہیں چل رہی گڈی چل رہی لیکن جب کہ اساں اے نہیں کہہ سکتے کہ حضرت نور علیہ السلام نبی نے نبی ہے نو اور حقیقت نبی نے سڈے نزیک سمجھ چاہتا دوجی قسم نہیں بنائی جیڑی موبائل والی ہوں اتنی نہیں آ سکتے کہ موبائل نہیں حرکت کر رہا فرق کتنا ہے یہ ہتھ حرکت ہرکت ہوں اتنے نفی نہیں اتنے یہ فائدہ ہونا بھی کسی نبی دی شان اتنی توہین نہیں توہین دا پہلو نہیں نکل سکتا آ پہلے اس سلاح تو شان انج بیان کرنا کہ اگلے توہین دا پہلو نکلے گل میں ہر میرا ہاتھ ہے گل سمجھ میرا ہاتھ دی حرکت اے میری روح نال ہے پھر میرے ہاتھ نے حرکت دیتی اگو کوبائل نو تو سیے نو سارے فیض و کمالات اللہ ذات تو اور سونے مستفا نے اگے کیتے کی عطا کر رہے ہیں اگلے متصف ہو رہے ہیں اور رنگ انہوں نے چڑھ ہے فرق کتنا ہے اصل مد رق فیور شانہ میرا پاک مستفا پر مصطفیٰ کریم داستے تقسیم ہو کے کہنا تاری سمجھ آئی کہ نہیں آئی سمجھ آ گئی بھی سچ آخ رب دی شان آ جس شان تھی شانہ اللہ او ناسو سورت میں جان جان کے جان جان سچیا خط سچیا خط رق جس شانتی شان سب بنیا اللہ, اکبر اللہ تعالی نے گل سمجھے اور گل اور اللہ تعالی نے اس نظام کی غور فرماو نا جی تے واسطے دا وسیلے دا نظام ہر شہر رکھا او پتا لگے روحانی نظام جڑا غیبی اس اس غائب کا پتا لگ جائے دیکھو جی کوئی تو دشے وسیط واسطے دے وسیلے ضرور نظر ہے پہلے مثال دے ہیں سورج کی ہے چند اللہ تعالی قدرت بزا خود روشن نہیں ستارے بدا خود روشن نہیں یہ پرتو پہندہ ہے سورج دی روشنی دا او در پہندہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں بڑھایا ایسا ہے کہ اے روشنی کسے دی لے کے تے خود روشن ہو جاندے نے کیونکہ انجلیاں چیزاں بھی تے ہیں نا کہ جنات روشنی پویے تے خود روشن نہیں ہو دی جاندے کیلئے ہی اور درخت دے اتنے چانن پہ اے تے نہیں بھی درخت دیا لشکا نو زمانے نو چان کر چن کر دارے کرتے اچھا شروع کرو ارش آدم نے اللہ تبارک وا تالا ایک کات تھلے جیڑی جنو اثا مادی کا ناسوتی کا سارا آزم ہے نظام پھر کینات پہنچ گیا زمانہ ادب ارش کی حرکت نال زمانہ ان ہوں تھلے زمانہ بنیا تو یعنی سورج چند ن گردش نصیب ہوئی تو گردش تھلے وقت پہ بن گیا بجلی دا نظام دیکھو کتوں چل رہا کنے واسطے نے چھوٹے چھوٹے ہندیاں ہندیاں اے تارا سڈے تک پہنچ کے ساری محفل چمکائی کڑی درخت کا نظام دیکھو تو مڈ کڑا جڑا لے رہی ہیں تو زمین تو جڑا اگو دینی تنے تو تنے تو ہندے ہندے او بچارے پتے تک بھی پہنچ جا سڈے رنگ پتا ہویا کمزور تک بھی پہنچ گیا حکومت دا نظام دیکھو واسطے دو انسان <سحن> نظام دیکھو واسطے وڈی جگہ مرکزی محل دل ہے دل تو دماغ اتو فیل کسا ہر ادل فیلدا پورے جسم نو فیل دے رہا اوا مطلب یہ نکلیا کہ واقعی واسطے کا نظام ہر جدو جنس اندر ہر نو اندر موجود ہے یہ دستا پیا کہ روحانی نظام بھی واسطے روحانی نظام بھی واسطے جد واستے نال تو ہوں چی لمبیا پاک نبیا ای فیض دیتے واری آئی جد ایک ہے روحانی فیض عالم ارباہ چ نبیا نو ملیا نبیاں تو واسطے نہ لگا ملیا جسم شریف وچ آ گئے چار خلیفے آ گئے سبحان اللہ چار خلفوں تو اگے وڈا وڈا وڈا راندي دنیا تک فیض مستفوی تقسیم ہوندا رہنا اور پہنچ دیا رہنا ہے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم جڑا فرمایا اللہ یعتی و انا قاسم اللہ تاف فرماتا ہے اور میں یہ مطلب ہے کہ نہیں لیکن فرق وہی وہ رکھنا دن موبائل علی مثال واسطہ پھر سبوت غیر سفیر باز آکھنا ہے واسطہ پھر عروج نہیں آخنا اس نے اندر خرابی دی. دوسرے آسرے بیاہ دیتام دا پہلو نکلدا پرہیز کر کے بے ترے ہوئی کہ واسطہ پھر غیر صفیر سے ماہ ذاتی اطائی دا فرق نال ہو جان ہے اللہ شاہ ذاتی اس ذات پاک کا فیض ہویا ہر کمال ہویا اپنا پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس کمال دا مالک بنایا پاک مستفا کریم عطا فرمایا عطا اتا ہو کے پھر اگ آپ سلا سلام عطا کر پھر اگے عطا عطا در عطا عطا در اتا, اتا, در اتا, در اتا دا سلسلہ جاری خزانہ بادشاہ کو بزیر نو دتا تقسیم کردیا کردیا کردیا روپیہ دہلا جی ہے وہ پہنچ ہے ہر مقدر آلے جتھے جتھے تک ایسی ہوں واسط ازما وڈا واسطہ, واسطہ کون بنیا واسطے ٹھیر ہو گیا نا سمجھ نہیں لگی نہیں واسطے تو ڈیر ہو گئے لیکن وڈا کہڑا ہوا سل امبیا امام المرسلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ دی ذات شریف واسطہ ہو گیا ساری کائنات واسطے دیتے ہوں دتی مثال ایک انہیں آخیا جی ہوں نا شد والا حرف کیڑا اب با با یہ فرمند الفڑا یہ ہرکت آگو بے ایک وچ بے پہ ساکن یعنی جذبالی بے الفلو نے رڑایا بن دیا پیا ور ہونا سبا آبا آبا, آبا،, آبا. آبا،, آبا،, آبا،, آبا. <tips> لیکن ہُوا جڑا ہوں رلدی پے انتصال اور تعلق شدید پیا پیدا ہوں بنتا پیا وے دو ہو گئے حالانکہ تین نے حالانکہ تین نے بزرگ فرمایا آلہ حضرت بریلوی سرکار نے ہونا فرمایا ہے اے پاک محمد دیو وا ہر اللہ بے اگلی کائنات بچلی بے محمد پاک اللہ تینوں جی نے رلنا ہے آپ او ذات مستف ہے وہ بےجری مچ ساکن پیے جذم دس دی بھاوے نہیں لیکن جی ملنے پہ غور کرے تو وہی تو ملا رہی ہے لہذا اپنے ملن کو اندازہ لگا بچ کوئی ہے بھاوا دسدا نہیں مفتی فدرانہ چشتے کا سمجھ آئے گی نہیں آلاد حضرت اپنی زبان چرماندے نے ادھر اللہ سے ادھر میں شامل ادھر اللہ ادل مخلوق میں شامل میں تھا ہر ہے کا بر پر زخرا میں پرمانے دیا خسلتا محبوب باپ دیا خسلت خاصیت مشدد ہرفالیاں نے کہڑے ہرفالیاں کیوں آخ ادھر اللہ سے قدرتی میرے منہ چ مثال ہی ایسی بنی ابا جلف الف تنیا اللہ دے نہیں بے جہی ہے نا بے اس کو اشارہ ذات مصطفیٰ وال لے اور مولا علیب نا لو نل با ل کن تو نخل کاش میں ہوا جڑا بے ہے کی مطلب جد اشارہ آشارہ کدھر دو بے چا سے اگلی بے مخلوق ہے بے چلی بے پاک محمد دا نور ہی واسط ہے تے انہاں فرمایا کاش میں بے تھلے پیار نقطہ ہوا کی مطلب مصطفی در دی خاک ہوا یہ اوتر لے جاویں تے تان بار حق تے اج دی اوست لگا چکر تے پھر انہاں مطلب اے او علی لوکاں دے قدماں دی خاک ہوندا نبی پاک نے فرمایا من باد علی اللہ, اللہ جہاں اللہ واسطے آجری کرے اللہ بلندیاں دیکھ مولا علی نو کی بلندی ملی ایسی بلندی ملی کہ نام ہی علی بن گیا انہاں آخیا میں تھلے نقطہ بنا رب آخیا میں سارے تو رکھ دینا اللہ بولو نا سبحان سبحان اللہ ہون میں لا جا جناب نو کہ واسطے یہ واسطہ واسطہ ہے ٹھیک ہے قرآن مجید بیان کرنا ہے کہ امبیال مسلام کے بتھیرے ہوئے نا. حضور دے قریب قریب دے نبی رسول حضرت عیسا لو ہوں دیکھو اللہ تعالی نے ان نو کی کمالات دیتے سن مصطفیٰ دے نور پاک دے سمجھ آئی کہ نہیں پرانے پاک پڑھنے تبج دو مقام تھے اللہ تعالی نے دے کمالات نو بیان فرمایا اور تیسرے مقام جادہ یہ منادی یہ ٹنڈورا پٹن آیا جہ دسوک ہی ہونا یہ فر اگ چل دے اندر مجیت پہلوں حضرت عیسی علیہ اسلام خود اپنے کمالات اپنی قوم دے اگے آپ ظاہر دے اتوں پتا لگا کہ بعض اوقات اللہ دیا عمر امر ہے نہیں ہوں فخر نہیں ہوں اللہ تعالی امر وہ کردیا بیان کرتے کر کے بزرگ فرما بیاں پاکستانی گل اپنے کیاس نہ کر اُنہوں دیا ہور ہو سڈیا نیت انہوں نے نفس قدشی ہوں جناب سلام فرما نے کہ جناب فرما دے نا اخلو کو لکم میں پرندہ بناواں گا تڈے تے تناندہ ہی رواں گا یہ نہیں کہ ایک بار کیونکہ اخ لوکوں مزارے دیا مزارا تجرد ہدوس بار بار ایسا مطلب یہ نکلیا کہ ایسا میں کردار رہوں گا جسے آخو گے میں کر دیا پرندہ بناو گا شکل پرندے دی بنا کے فوک ماراگا فیون اللہ پرندہ بن جائے گا اگلے آزم آیا کر دے کہ دیا گا ہوں لفظا تو بھی گور ہوئے لفظا تو گور نا تاکہ مذہب سنی جڑا پکی موہر لگ پتہ لگے اس مدہ تشوا مدب یعنی جنوب حق آخی ابرو لکما ماد ان میں ٹھیک کر دیاں گا میں شفا دے دیاں گا بنتے نا ابرو اشفی کوئی مطلب میں ٹھیک کر دیاں گا میں شفا دے دیاں گا والا براسا فلبیری والے میں مردا جا گا اللہ ہوں مین بھی غور ہو تو تہن دستا گا جو تسا کھاؤ گے اور ہو کیونکہ مزارے میں حال اور مستقبل دونوں ہوتے یہ مطلب میں میں تنگا رہاں گا ہوں بھی گا اگر پھر بھی گا کی گا جو تصا کھانا اور جو کرانچ رکھ کے آنا میں سب بیان کر دیا گا سمجھ لگی سارا اللہ تعالی نے چند کمالات دسن اور اپنے موہ شریف جو اپنی قوم نو بیان فرما مت کوئی آخ جی انہوں نے پتا نہیں اویتا ہونا اللہ تعالیٰ گل غلط ہو جی میں دی نقل کر دی ہونی ناماز اللہ پہلے تو اللہ تعالی دی شان ہی نہیں غلط گل نو نقل کر کے خاموش ہو بت جی اگر کسی جگہ کس سبحانہ اللہ نا دوسرے مقام تے اللہ تعالیٰ خود مو چلائیے آپ ہی چار بند کردہ سورج آل امران تور اللہ تعالی انسان جتار حضرت عیسا رو اللہ علیہ السلام تخو عیسیٰ یاد کر می تیر شان بخشی کی شان دتی تسا پیدا بلا سو پرندہ او دے اندر فوک ماردے سو میرے امر اڈ جا سی ویول اکما ہے ٹھیک کرتا سا تن ابر سا اور فل میری والے تخرے جو موتا بے نی ات مولا کائنات نے او مردے تہ سو مردے کاٹ سے موتا تخرے موتا مرد مردے کی ہند نے مردے ہوں نے جیڑے قبراہ روح نہیں قبراں مرد مردے مردے کون نے قبراں بچ روح مردہ ہوں تو بزرگ فرمایا ہے کہ مردے نہیں سنتے اور مردے ہیں جسم قبلہ مردہ کی زندہ نہیں سننا جو نیندا جائے مردے بھی اتنے کی تک جسم سننا یہ جتنے کمالات ہیں یہ جسم کی صفت نہیں یہ کمالات ہیں روح کی سفت روح دے واسطے نال جسم سننا فرق اتنا ہوں کہ جس نے مرا نیدر بھی ایک موت اندر آن اخل موت موت کے مشابے ہے اللہ فرماتا ہے اللہ ہوفی نوت و اللہ لم تبھی منایا اللہ فرما دردی روح ان جہی مردی اپنی چا صرف سو جی دونوں نو میں قبض کرنا مورتے قبض کر لینا تو ستے بھی, بھی فرق ایسا ہوں کہ سوتے بھی واپس کر دینا دجی نو مارنا ہوں کون رکھ لینا گل مکھی ہوں دوم اللہ فرماندہ میں مارنا لیکن مارنا انج دا او جا مار سا بھی مریا ہے ادھر بھی اللہ تعالی دے قرآن نے مرن کا اطلاق وفات کا اطلاق کی معلوم ہوا جی نبیان ورگا کو قبر چو نا انوا تے او کو وفات یافتہ قرآن دے مطابق ٹھیک ہے لیکن ستے ہی نہیں خیر, خیر تو خیر فرمایا تجلوتا بات سمجھنا در جب تو نکالتا ہے مرد ہوں مرد نو کڈنا قبر جہی اٹھانا ایک کام سا ہر اصل وہ شانا اتو آئی تو خاچ ماؤ تا حضرت عیسا مردے رہے ہیں اللہ تعالی نے کیڑے کیڑے کیڑے دسن کہ تُو انے مادر رات نو ٹھیک کرنا فل بیر والے نو ٹھیک کرنا حضرت عیسیٰ پاک نو کمال دتا سی مرد زندہ رد دے سن اور پرندے بنا کے مٹی دک مار کے کی کر دینے ہوں اتیا نو بڑے بڑے قرآن پاک چگالتے لگ جائیں وہ کہ جن کو تم پوجتے ہو وہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے اگر کوئی قرآن ہی لے کے آ جائے تو وہ آخ جی مکھی کا پر تو جیتے رہا یہ پوری مکھی چڈ مکھی کا بھی پیو یہ بابا یہ بنا کلے نے آ ویکو آ جانا جب تو مغالتا لگ گیا نا مطلب تو پٹا سبق لیا سی نہیں لیا اگر سی سبق لیا جاتا تو دو سی سبق ایسی کہ وہ نہیں بنا دے کیونکہ وہ ہے انہوں نے باقی کوئی کمال نہیں ملیا نبیا ملیا ولی نو ملیا. اے تھے اللہ دا, اللہ دا تھے امر اللہ کا عزن اتے عزن امر نہیں जिथे है उन जिथे नहीं उन्न उरना कह सकता है ना वो जो आखन बी यार मखी का पर नहीं बनता अगले आखण जो ओरा परिंदिंदा बनाई खड़े फिर इन्ह की पूजा कर लीए جی تے آخو جی وہ اگلا آخ جی اگل یہ جی موجہ ہے یہ کرامت ہے تو آخ جی یہ فرق بس ات ہو گیا یہ مطلب موجود کرامت نال اے ہو جاتا ہے اصلے کرامت والے بھی ماننے تالی برادری ایسا نہیں مانتے سوال توجو سمجھ آئی کہ نہیں بولو ادھر کرامت ہوں اللہ تعالی موجرت علم کلام استلاح متکلے بیاں کرتے ان موجر کا لفظ بولیا اللہ تعالی لفظ بولد آجت دا کی بولد حضرت سفر مارا ایسے مقام لطف فرمایا دو لفظ بجناد اور آیات بیان روشن دلیل آیت نشانی آیت کی ہے نشانی آیت اللہ تعالی ہے میں دا میں لکھا دا میرے کو نشانی فلانی تھان سے ملیا کل رومال ہو گئے بالکل ٹھیک ہے حکم کرو نشانی نشانی ہوں کسے بے نشان دی نشانی ہوں رب آخ میں بے نشان وہ میرا کوئی پیغام ہے میرا حکم ہے میری شریعت میرا دین میں تھوڈ آل یہ ہوں اپنا دین دیلا آن کے آخنا ہے منگیاں نشانیاں نشانی. تے بے نشان دی نشانیاں نا کو ہونی ہے وہ معلوم ہویا رہا ہے ایک ہے اللہ والے ایک ہے غیر غیر وہی نے جنہوں کو نشانیاں نہیں سجنا جی اشانیے بے نشانی دونوں نو کر لیے ایک تے بے نشان کا پتا کے لگی نہ روکھ بجائیے, اور دی. بجائیے. خرقے, خرقے, خرقے, خرقے, خرقے. ہو سنکنے بجائیے نہ کوئی رب کا پتا بسارے تو گا ایکو جائیں نہ یہ نشانی والے ہیں. یہ نشانی تیر لیا مادر داد لگ پتا جانا میں ادھر آیا وا سارے بلاؤ جب آج ہو جہ اپنے عزت کا اظہار کر گے سڈے کو نہیں ہو سکتا میں کر کے بھاوا گا میں اس لئے قادر ہوا گا آج ہو گے اتے ہی آ فرق ہوں جہ فرق ہونا جتوں پتا لگنا ہے بے نشان کی خبر ملنی ہے یار کل میں ان چک کے انہوں نے نار جمادر دے انہوں مادر دت انہ جاپر دادا ان دونوں دو انہوں کٹا کر کے آخنا ایکو جہ سمجھ نہیں لگی نہیں اتیں مغالتا لگا ہے اتھے ہی سارا دوخا لگا ہے اللہ تعالی نبی ولی اس بے نشان کا نشان لیکن کیسے عجیب نشان نے بے نشان دے کیسے عجیب نشان نے اس نشان دیا نشانیاں بے نشان دیا نشانیاں دے ان کو ہن حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمار میں مردے زندہ کرنا وا میں کرنا وا میں فلان کرنا وا اللہ امر نال کرنا وا پتا لگ گیا ہے اللہ تعالی دا بندہ ہے اللہ دا پیغمبر ہے اللہ دا پیغام لے کے کیوں دے کول نشانی بڑی پی غوث پاک گل مشہور گل مشہور ہے جی میں مشہور کر دیا غوث پاک میرا سرکار نا آپ کو اسبی کرد مردے دن محمد کرنا مردا دند کرا اس فرمایا چل قبرستان والے چلے گا جی کرو جی فرمایا کمبے دینی میرے امر نو چا نی کو گل ہے کرنے والی بھی میرے امریکہ جی دھی نبی نبی ود نہیں سکتا ہالانکہ گل یہ نہ کوئی ودن گل نبی نہ شرک والی ہوں تو مرد اٹھنا ہی نہیں گل سمجھی کیوں شرک نا ادھر دیکھے وہ بےعدنی اللہ اللہ کے عمر سے اور یہ بے عدنی میرے امر سے دو بالکل ہو جائے گا فرق کتنا ہے توجہ در فرق کتنا ہے جب تو روح اللہ بول دینا تو فرماندین بےآدنی اللہ اللہ کے حکم سے وہ بولتے ہیں اللہ کے بے عدنی اللہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ مو شریف تو بولن تو بے عد نلہ بولتے او آخنا سی او تھے بولن والا اللہ ہے تے بول دے عد اللہ زبان استعمال ہوتی ہے حضرت عیسیٰ کی جدو غوث کی واری دی ہوں فرق اتنا ذرا اپنے فن جو بخا رنگ بخا بن سمن زبان اگر بولنے والے ہو बोलने दो ने जबाना दो ने बोलने समझ नहीं लगीने रोंद लजुर्ग फुरमानदे ने जिन मुसलत हो जाए बंदे रे। बंदे दा मूह हिलदा बिचो जिन बोलद مولا رو فرما کملے جن مسلط ہو جائے بند ہلے جن بولے تے رب سونا اپنی شان اپنی تجلی مسلط کر کے وہ نہیں بول سکتا جن سنو حضرت سیدرا موسا کلی ملا لوئی سوال جدو کو گئے درخت چ سد آئی درخت چاہیے میں ربا سارے دا پالن والا ہر مومن جانتا درخت رب نہیں رب درخت نہیں لیکن اس لیے آخر رب سونے دے درخت کو کوئی شان اپنی پائی تو سی جی حضرت نوشان یقین ہو شان پاوے, تے پاوے تے بول سکنے تو گلا پاو تو نہیں بول سکمی فرم دلیا درخت نو خلیفہ تے نہیں آکھیا انی جائز اڑ ان دے خلیفہ سبحان اللہ سبحان اللہ زمین خلیفہ بنا <ناقصو> ہوا جنوں خلیفہ کہیا سوں اجا ادھر دیکھ خلیفہ اسلے بندا جسلے رنگ رنگ دے ہوندا سبحان اللہ پھر اے جی داتا حضور دا خلیفہ میاں شیر ربانی دا خلیفہ فلاں دا خلیفہ کی مطلب جو رنگ مطلب ہے سفت خلیفا بن دے ہیں ادھر دیکھ تعالی اللہ کا اللہ قادر ہے تو بندہ یہ بھی قدرت ہے آدرت بھی ہے ایک اپنے دائرے ہے تو صحیح نا وہ علم والا ہے بندہ اور ہے بندہ وہ ویکد ہے بندہ بولد بندہ اقاد کردا اٹھ سفت ربدیاں ہی ہر بندے ٹھیک جدو نے اپنی سفت رکھی نہ پھر آخیا سو میں خلیفہ زمین بنا لگا ہوں کی کام آئے گا خلیفا کا خلیفہ کردہ اصل کام اصل اگر مخلیفہ بنا کی مطلب میں تصرف کرنا رد و بدل کرنا کئی کام کرنا یہ بھی کرے گا سبحان اللہ لیکن فرق این فرق این کئی خلیفہ نے زمین زمین وچ ہی کچھ کر سکدے نے کئی زمین توتا تو کوئی فضا وچ کوئی کتھے کوئی کتھے, کتھے اخر حد آسمان تے رک گئی کئی خلیفے ایسے نے جیڑے چند سورج کائنات بھی تسنخ کر وی خلافت اے بھی خلافت تھلے کرے خلیفا ات کرے وہ وڈا خلیفا سمجھ نہیں لگی تا تو انسان نا خدا دا پی پی ہوا خلیفہ جو رنگوں نے رکھے سمجھ نہیں لگی خیر کی پیار کر درخت ہوں سچی درخت درخت چفت ہے درخت سن درخت زندہ درخت قدرت رکھدہ درخت ویکد درخت بول نے رکھا اتو رنگ بخا لوسا پاک یقین کرنا پہنا رب بھی بول رہے درخت نہیں بول رہا رب پہ بول رہا حالانکہ جن رنگ, ناڑ اچھا ایک رنگ ہے ہر جگہ رنگ چڑھا کوشش کی تھی محنت کی تھی تھی رنگ چڑھایا, رنگیں چڑھایا بھی پر او او جو رنگ اچھایا ویختے سارے پر وہ کچھ ویکد جو دوجے نہیں ویکد ہوں رنگ ہو جی رنگ چڑے بھی ہو رنگ دا سب بچے رنگ چڑھایا بھی ہو بالکل قسم خدا کرکے حتمی یقینی مسئلہ کہ درشکان اللہ دا اپنے فقیر دی زبان تو بولنا اور میں باج علید بستا میر اللہ اللہ صبح میں گولہ مارکیت بڑا کفر کلما بول جان دے جے پھر میں تلوار چوک مار دیا جے پھر آپ منہ شریف جو لفظ نے تلوار ماری تلوار چلتی رہی آپ بولتے رہے جد واپس ہوئے کینابارک چکر مارتے نکل گیا فرما ماریا نہیں ہزور مارتا مرا ہی نہیں فرمایا میں ہوں تو مر جان د میں اگلے دن گیا جلال پور جٹا اتنے جنہ دن خاندان ہی دی. میرا اپنے بیلی نے سنائی بابے فتح شاہ چل فتح شاہ او بابا جی گزرے مائی ایک رستے گل گی بابا جی گوڑی سی گل پی گل جسا جا پایا اہ نے بابا میں بے اولاد اولاد دے گا جوے گا نہیں تو تیری آج میںری خیر نہیں چڑی سی بابا بڑا ترلا پایا جانے میں نہ خیر نہیں سیدی گل ہی سی اے آ بابے نے نہ لچا گئے پرمادے نے فل فر ہوں بولن لگا جی फरमाया न करे रेत टिब्बा तू मुठा सत भर रेत दिड़ी झोली देोड़ी खा गई फरमायाद तेरी खुल गई साथी होगा जा اور سات پرا جمے نے ستے نے دن کی پکی نشانی جہی کی ہے جدو بھی لڑنے مکا نال نہیں دلتیاں مارے پچھلے پاس بھی اللہ کبر کبیر yaar wasi sultan بولد میری زبان ہے کون برابر کون فاس پاگ میرا فرمایا یا غوث آدم میں کہا یا ربل غوث لبے غوث دے رب میں حاضر فرمایا پتہ ہی فکیر کنو کہ حضور محب محب اللہ تو لہو... ح اے نہیں کہ ہم وقت نہیں ہوئے نا لیما اللہ وقت میرا اللہ کے ساتھ کوئی وقت ہوتا ہے لا یسو فی ہے ملک مقرر مقرر ولا نبی مرسل میرا ایک وقت ہوتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ جس میں نہ ملک مقرب آ سکتا ہے نہ نبی مرسل اسی طرح وقت نبید نائب نو مل گیا اس وقت چن بیج بس زبان ادی آواز ادی بولنے والا اولے سرکی شاہ شاخاج غلام فریدے بےسورت سورت اولا سورت پردہ اولا کہ سورت کا پردہ بے سورت سورت اولے گھنڈ تو نہ کہ اس جو کچھ ہوں بول رہا ہے یہ سورت ہی بول رہی ہے نہ سورت دے تجلی بے سورت دی بے سورت تجلی بے سورت اچھا یہ منادین دیکھو خدا پاک نے مجید جگ نہیں کنیا تھا فرمایا جو حجیبیت اللہ اللہ مارتا ہے نمرود ہوا ہے جھوٹا خدا وہ <او> بھی حضرت ابراہیم लو, حضرت ابراہیم جد مناظرہ ہوا ہے آپ میرا رب تو جا کر مردہ کردا او اگو کی میں بھی مارتا ہوں ٹھیک ہے یہ خدا ہے دعوی کری بٹ یہ بیٹھا بل یہ کہ آنا احیت و امید میں زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں اے اے لانتی دہریا مشرق کافر ہے حضرت عیسیٰ یہ ہوئی لفظ بے نہیں حضرت عشا دن چل وہ امیت میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں گل او ہوں اتے وہ کا فری رسول دعوے دوم اکو نے وہ آپ پیا فوک دب پول جکر چکر پٹھی کھوپڑی ایڈی سد کے ایک بندے نو سجایا چھڑ دیتا ایک نار دیکھو میں کر لیا ایک کما رب دلیل دیا وہ جڑی ساری کر لیں حضرت عیسیٰ جہ فرمایا اللہ عیسیٰ عیسا جدو فرمایا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں انہیں پھر اسی مان چرو جس مان اللہ جانور جناب عیسیٰ بھی بنا اسے مانیں لیکن فرق ہی ہے وہ اپنے آپ پہ بنا سونا یہ ادھے ادن تمر نال پنچا ہوں سمجھدار ہو ایک, ایک, ایک, ایک, ایک, ایک پرندے بناونا جانور فل بیرری مادر ذات نے اور غیب کی دی خبر دیں چار شانا خاص اللہ تعالی کٹھے ذکر ہیں دو صورتیں ایک آل عمران ہے ایک سورت مائدہ ٹھیک ہے کنیا شانہ پانچ دیئے ایک ہے مردہ زندہ کرنا ایک ہے پرندہ بنا کر جاندار بنانا جاندار بنانا یہ علحدہ یہ مردہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے مردہ زندہ کیا یہ ہے خیر اس علحدہ یہ ساری ہے ملیں جڑا سرکار دے دنیا بن گیا ہے حضرت سیدنا سیدا کلیم اللہ علیہ السلام باقی پیچھے پیغمبر بہت بہت موج آیات بیرات لے کر آئے لیکن اے اتنا عظیم عجیب چیزاں اور پھر اتنے کھلو کے دعویٰ کرنا ایک نا ممبر کھلو کے قوم کہ میں تسی جو کرا چھڑ کے آدھے کھانے میں دون گا مرضی کاؤ آؤ گے میں دساگا فلانی چیزیں فلانی جی, فلانیا کیتا جی میں دساگا ٹھیک ہے ایشان اس آخر چند رب سونا بغیر باپ تو پہ بنا کی سنانا دسنا چاہتا جی جڑے محبوب کا منادی بن گیا عجیب گل ہے دعوے سونے نبی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم آپ نے اپنے, اپنے رنگ چی توجہ نہیں فرمائی نے کئی لوگ اتراج کیا علم شریف تے. میں کر دے سن آپ ممبر شریف تشریف لے جو تم نہیں دیکھتا مالا میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتا اور اے دعوت سوال یہ اللہ تعالی نے آپ دیا شانا آپ ات قرآن چی بیان کیتیا بخاری شریف چی حدیس آئی قرآن کیوں نہیں آئی قرآن چی آیا نا یہ آیا مبشرم بے رسول میں اس نا اس رسول بشارت دن آیا وا نام احمد اور رب سونے نے اتیا جڑا بشارت دین آیا کہ جد بشارت دین والا ان اشانہ دا رکھن والا مالک جنہ دی بشارت کا دن دن دی میں کہڑی کہڑی گل